گرامی قدر آج پاکستان دشمن کے حملوں کا شکار ہے اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور آپ نے ان گزارشات کو ذہن نشین کر لینا ہے پہلی بات کہ جہاد جس کا نام ایک عرصے تک اسٹیٹ خود لیتی تھی پھر ایک پالیسی آئی جہاد کا نام لینا ممنوع ہو گیا جہاد کے اوپر پابندی تقریباً لگا دی گئی یہ جہاد اصل میں ہوتا کب ہے اور جہاد ہر امتی کے اوپر ہر وطن کے اندر رہنے والے کے اوپر فرض کب ہوتا ہے اس کی بھی قرآن و حدیث میں واضح مثالیں اور صحیح احادیث اور قرآن پاک کی آیات بتلاتی ہیں یہ کس وقت فرض کفایہ ہے اور کس وقت فرض عین ہے اور کس وقت اس حدے کے سارے کے سارے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے اس کی بہت سی شرائط ہے میں آپ کے سامنے صرف مفہومن بیان کروں گا نمبر ایک بات جب کوئی اسلامی ریاست ہو اور اس کا سپ سلار اس کا حاکم اس کا کمانڈر ان چیف اس بات کا اعلان کر دے کافر ملک کے اوپر یلغار کرنی ہے حملہ کرنا ہے یا کافر ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا یہ اعلان کون کرے گا کمانڈر ان چیف ملک کا حکمران اور اعلان کرنے کے بعد کیا کہے گا میری قوم کا میرے وطن کا مسلمانوں کا ہر نوجوان اس جہاد میں حصہ لے پھر کیا ہوتا ہے پھر جہاد سروے این ہو جاتا ہے اور کوئی ایک بندہ بھی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا سبحان اللہ کتنی عجیب بات ہے کہ ملک کی آبادی بیس کروڑ ہو بائیس کروڑ ہو کمانڈر ان چیف اعلان کر دے کہ ملک کے اوپر حملہ آ گیا ہے یا ہم نے کافر ملک پہ حملہ کرنا ہے اور مجھے تم سب کی ضرورت ہے ہر ایک کے اوپر جہاد فرد ہو جاتا لب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مم ماتا ولم ولم ممتا ودولہ جو مر گیا اور اس نے آپ نے آپ کو جہاد کے لیے ٹرین نہ کیا کیا مطلب ارادہ نہ کیا نیت نہ کی مر گیا پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ارادہ نہیں کیا یا یہ امید کا اظہار نہیں کیا کہ اگر خدا نہ کا دشمن حملہ کرے گا میں جہاد کے لیے نکلوں گا مات اللہ من نفاق وہ حالت نفاق میں مر گیا جہاد بہت اہم فریدہ ہے اور اس بات کو آپ غذبۂ تبوک کے حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں آج جہاد کی ضرورت ہے دشمن مضبوط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا جب جہاد پہ جایا کرتے تھے بعض لوگوں کو کہا کرتے تھے جس نے شامل ہونا شامل ہو جائے جو رہنا چاہتا ہے رہے اس کو معتوب نہیں چاہ دیا بدر کے اندر کافلہ اس کے پیچھے جانے کے ارادہ تھا مدینہ میں جو صابا رہ گئے ان کو کانو تشنی کا نشانہ نہیں بنایا گیا لیکن غزبۂ تبو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمت عملی پیار کی دشمن کا نام بھی لیا مقام کا نام بھی لیا اور ارادہ بھی ظاہر کیا میں وہاں جا رہا ہوں ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کہیں اور کا ظاہر کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو غلط اطلاع پہنچے اب غذبۂ تبوک کے اندر مشہور واقعہ حضرت کا بل مالک حضرت حلال حضرت ابن ربیہ کا تین یہ سابی تھے ان میں سے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کاب کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنی فراہی اور اتنی خوشحالی کبھی نہیں تھی جتنی غذبۂ تبوک کے اوپر تھی میرے پاس دو اونٹیاں کبھی زندگی میں جمع نہیں تھی ہوئی غذبۂ تبوک کے موقع پہ موجود تھی میرے باپ کے پھل پکنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کر چکے تھے میں ہر روز سوچتا تھا آج جا کے لشکر کے ساتھ نہیں جاؤں گا اگلے دن پھر سوچتا تھا آج جا کے نہیں جاؤں گا اچانک خبر ملی لشکر کر چکا ہے. میں نے کہا میرے پاس تندرست گھوڑے ہیں ہے میں پیچھے لے جا کے نہیں جاؤں گا اسی پسو پیش کے اندر انہی حالات کے اندر میں اس جہاد سے پیچھے رہ گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سفر میں میرا خیال نہ آیا لیکن جب پہ پہ پہنچے تو تاب تاب بن مالک کہاں پہ کہا وہ تو مدینہ میں رہ گئے ان کو دو چادروں نے روک دیا مطلب خواہش نفس نے اور مال نے ان کو وہاں پہ روک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے اب فٹاسمیٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس چلا ادھر مدینہ میں حضرت کاب بن مالک کو خبر ہوگی کہ لشکر واپس آ رہا ہے آپ تلا تلا کے باننے سوچ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے میں کیا کہوں گا لوگوں صرف تین مسلمان صحابی تین مسلمان صحابی بار جو بتلانے کا مقصد ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں حاکم وقت اعلان کر دے عوام جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو شاید ہم نے اپنے گھروں میں رہنا دبک کے بیٹھنا اس کے اندر مالی اور جانی طور پہ حصہ نہیں لینا آپ یہ بتلائیے یہ اتنے عدیم صحابہ ہیں سوچ رہے ہیں اب نبی کریم آئیں گے تو یہ بانا کریں گے یہ بانا کریں گے کہتے ہیں نبی کریم واپس پہنچ کے مجھے بلایا میں نے سلام کیا نبی کریم نے سلام کا جواب دیا چہرے پہ مسکراہٹ تھی لیکن میں نبی کریم کی مسکراہٹ کو بڑا اچھا پہچانتا ہوں اس دن نبی کریم کی مسکراہٹ میں میرے ساتھ ناراضگی تھی ہاں کیوں پیچھے رہ گئے کہا جو جھوٹ سوچے تھے ایک جھوٹ نہ بول سکا نبی کریم کو کہا بابوں کے پھل پکنے والے تھے آسائش تھی خوش آدگی تھی اتنی راحت اتنی مسرت اتنی سرحد کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں کوئی لمحہ نہیں گزارا بس انہی چیزوں میں مشغول ہو گیا پیچھے رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا معاملہ اللہ کے سرد اب وہ واپس پلٹتے کہتے ہیں میرے سامنے لوگ آ رہے ہیں جو منافقین تھے ستر اسی کے قریب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی نبی کریم نے دعائیں مقصد کر دی جھوٹھی قسم کھائی اس وجہ سے پیچھے رہ گئی اس وجہ سے اس وجہ سے بوٹی قسمیں کھائی جا رہے ہیں نبی کریم ان کو کہی جا رہے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے اللہ تمہیں معاف کرے کہتا میرے ساتھیوں نے کہا تو کیسا آدمی ہے تیری مقصرت کے لیے یہی کافی تھا تو بھی بول دیتا نبی کریم تیری بھی دعائیں مقصد کر دیتے تیرا بیڑا باہر ہو جاتا نبی کریم نے دعائیں مقصد کر دی کہا میں نے سوچا میں جا کے بات بدلوں لیکن میں نے پوچھا میرے علاوہ بھی کوئی ایسے ہیں جنہوں نے سچ بولا کہاں دو اور حلال بھی نمیا اور حضرت مرار ہیں ابن ربی ہیں یہ دو بندے اور بھی مجبور ہیں تیرے ساتھ جنہوں نے سچ بولا اب یہ تین ہو گئے ان کے اپنے اندر قوت کا احساس ہوا میں اکیلا نہیں ہوں سچ بولنے والا لیکن پھر وہی بات قرآن پاک کی والا صلا ست خلفو کہ یہ جو تین پیشے رہ گئے ان کے اوپر زمین پوری کشادگی کے بعد تنگ ہو گئی صحابہ نے ان کے ساتھ بائک کر دیا مناسکوں نے جنہوں نے قسمیں کھا کے یقین دلایا ان سے گفتگو جاری ہے اور جن چیزوں نے سچ بولا ان کا بائیکاٹ ہو گیا ان کے ساتھ کلام نہیں ہے کہتے تنگ آ گیا میں اپنے کسی دوست کو بتاتا کسی دوست کو بلاتا میں سے کلام ہی نہ کرتا حضرات میرا چچا کا بیٹا ابو کتابا میں نے اس کو جا کے سلام کیا اور اس کو کہا سچ بتا سچ بتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا تو مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں منہ میں اللہ اور اس کا رسول جانتا کہتے ہیں میرے دل کو چوٹ پڑی پھر میں نے چالیس دن تنہائی میں گزارے یہاں کے نبی کریم علیہ وسلم کا تاشید آیا بیوی سے زیادہ ہو جاؤ بیوی سے زیادہ ہو جاؤ یہاں تک کی نوبت آئی لوگو یہ سنگینی کا انت آپ کو احساس دلانا مقصود ہے واقعہ لمبا ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا پہلو ہے پچاس دن گزر گئے آنے والے نے ندا دی تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی خوشی اور مست کا لمحہ آیا آنکھوں میں آنسو آئے گھوڑے کو ایر لگائی مفید النبی میں داہر ہوئے تناب نبید اللہ نے استقبال کیا اللہ کی قسم کام مرتے دم تک اس استقبال کو نہیں پوچھے کام ماجروں میں واحد تھے جو آگے بڑے میں نے اپنے دو کرتے جس نے اتنا بھی تھی توحفہ کی کہ اللہ نے تیری توحفہ قبول کر لیپ کو ہٹا کیے کہتے میرا خیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آئی ہوگی کیا میں نے کو معاف دیا مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ اللہ ہم تینوں کے لیے آسمان سے قرآن ناول کرتے تھے اللہ نے آسمان سے تینوں کے لیے قرآن ناول کیا کہ ان تینوں کی توبہ اللہ نے قبول کی ان تینوں کی باتیوں کی نہیں کی جنہوں نے جھوٹ بولا تھا جنہوں نے قسمیں کھا کے یقین دلایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی ان تین کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی کہ سچ بولا تھا اور حضرت کاب کہتے ہیں اللہ کی قسم کسی سچ کے بدلے میں اتنا عمدہ نتیجہ شاید ہی کسی صحابی کو ملا ہو جول مل کر دیا مقام بھی اعلان کیا بات پوشیدہ جو بتلانا مقصود ہے آج اگر اپنے عزیز کے اندر کافر بلکھم ہو جاتا ہے تو آپ نے اور میں نے گھروں میں نہیں بیٹھنا اگر ہم ہاں عملی طور کے اوپر اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے میں کمزور ہیں ہم نے اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے مال, کر مال کے ساتھ جہاد کرنے میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو رضا کرانا طور پہ خدمات سر انجام دینی ہے میڈیکل کیمپس میں جانا ہے نرسنگ کی ڈیوٹیاں ادا کرنی ہے خون کی سپلائی اور دیگر امور جو بھی شفا سرار اور حکمران ہمارے ذمہ لگائے گا آپ کے اور میرے پر فرد ہو جاتا ہے اور ایک بات بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات میں نے سوچا تھا کرنے نہیں چاہیے لیکن کئی مرتبہ انسان کا دل اس قدر زخمی ہو جاتا ہے مجھے بتلائیے کیا وطن کی محبت اسلام میں ہے کس حد تک ہے ایک حد تک اسلام میں وطن کی محبت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مجھے محبوب ہے تیری گلیوں میں میں پلا بڑا میرے لیے بہت عظیم ہے مجھے تو پسند ہے اللہ کی قسم میں تیرے سے نہ نکلتا اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے اور جب مدینہ کی طرف جاتے تھے اپنی اونٹنی کو تیرہ ساری سے جڑاتے تھے مدینہ کی سرحدیں قریب آتی اونچی تیلی سے دبڑتے تھے کس وجہ سے مدینہ تیرے اندر آ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکون پاتا ہوں یہ میرا وطن ہے یہ میری رہائش گائے یہ میری ہجرت گائے میں اس وطن اتنی محبت اسلام میں وطن کے ساتھ جائے گا لیکن میں ہندوستان کے مسلمانوں سے محتب ہونا چاہتا ہوں کیا وطن کی محبت اسلام میں یہ اپنی ملت پر قیاس میں مغرب سے نہ کر کہ ہاس ہے ترتیب میں کومے رسول ہاشمی ان کے مذہب کا ہے رنگ و نسل پر انحصار اور قوت مذہب سے ہے جمعیت جمیت ہندوستان کے مسلمان آج اس بات کے اوپر غور کریں اور دکھ ہوتا ہے کئی لوگ جن کا منہج بظاہر پران و سنت ہے آج وہ ایک دار میں آباد ہے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کسی کا ہندوستان میں کسی مسلمان کا پیدا ہو جانا اس کا قصور تو نہیں ہے کسی مسلمان کا پاکستان میں پیدا ہو جانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہندوستان میں تم کیوں پیدا ہو ہندوستان میں تمہارا پیدا ہونا قابل اعتراض نہیں ہے قابل اعتراض بات اسلام میں یہ ہے کہ دارالکفر کے اندر مسلمان اقلیت رہتی ہو اور وہ دارالکفر کسی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ ور ہو جائے اور وہاں کا مسلمان اس دارالکفر کی فتح و نصرت چاہے اللہ کی قسم یہ اسلام میں حرام ہے اور اتنا خطرناک اتنا خطرناک قرآن کی سے ثابت ہے جو دارالکفر میں رہتے ہوئے مسلمان کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں دارالکفر کی فتح و نصرت کی دعا کرے دل میں خیال رکھے دل میں ارادہ کرے دل میں خواہش رکھے وہ کافر ہو جاتا ہم نے آج تک اتنی سخت بات نہیں کی لیکن یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے جو بندہ اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے دلائل کیا پیش میں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کیا تھا ہر بات میں بولنا فرد ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ تم پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگاؤ یہ نہیں کہہ رہے تم سے مطالبہ کم از کم خموش رہو خموشی سے کیا تمہارے اوپر ہندوستان میں گن ہوئی ہے ہمیں بتا تو مکلیے تو وہاں پہ ہم اس بات کا لحاظ کرتے لیکن کیا تم نے زبردستی مجبور کیا جا رہا کہ تم بیان دو یہ بات بھی یاد رکھے یہ بات فلسفہ یاد رکھنا چاہیے کیا موالات جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی تیمارداری کے لیے گئے جی گے اس بات سے کس نے انکار کیا یہ بات یاد رکھے ایک آیت کو بڑا مینوپولیٹ کیا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ یہاں پہ دوست مت بنانے کا جو مطلب ہے جس کے اوپر امت ہے اس کو چھوڑ دیا گیا دوست مت بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا وہ بیمار ہو جائے ان کی یادت نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکے کی یادت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے نتیجہ کیا نکلا نبی کریم آخری دن اس کے سرانے کھڑے عیادت کے لیے آئے اس بچے کو نبی کریم سے محبت ہو گئی انسیت ہو گئی کہ یہ بندہ نہ میرا رشتہ دار ہے نہ میرا واقف ہے ہر روز آتا ہے میرا حال پوچھتا ہے میرے لیے دعا کرتا ہے میری تیبار داری کرتا ہے مجھے پانی پلاتا ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے یہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں آنکھوں میں پانی ہے بیٹے اسلام کو قبول کر لے میں اللہ کا نبی ہوں میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جو تیری تیمارداری کے لیے آتا ہوں میرے دل میں ہرش ہے تو جنت میں چلا جائے یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے باپ ایسے لمحات میں ایک دفعہ نبی کریم کے چہرے کو دیکھتا ہے دوسری مرتبہ یہودی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں قبول کر لے ابھی کلمہ منہ سے نہیں ادا کرتا رسم سے نکل جاتی ہے مقدر کی بات قسمت کی بات ہے یہ بات ہم عام نہیں کہتے اللہ کی قسم غلط مس... مسئلے مشہور کیے میں یہودی ہمارے گھر کی شاہی ملازم کام کرتے ہیں ہم ان کی شادی بیاہ جہیز کے انتظام میں حصہ لیتے ہیں کرے موالات میں موالات اور دوستی میں بہت بڑا فرق ہے موادات یہ ہوتی ہے کہ کفار کے مذہبی تہواروں کے اندر کفار کے مذہبی عتیبوں کے اندر کفار کی فتح و نصرت کے لیے کفار کی فتح و نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنا ارادہ ظاہر کرنا کفار کی فت و نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کرنا موالات کا مطلب یہ ہے موالات کا مطلب دوستی نہیں ہے ورنہ تو صحابہ صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے آپ کو پتا امیہ بن ہرف جو حضرت بلال پر ظلم کیا کرتا تھا جب انہیں پکڑا گیا نا حضرت بلال نے آواز لگائی دوڑو یہی ہے مسلمان اس کے پر چڑھ دوڑے ایک سا بھی اس کو بچا رہے چھوٹے بھی نہیں ہے بڑے سا بھی کہ یہ میرا دوست تھا مکان سمجھے بات دوستی ہونا کافر مسرت کے ساتھ دوستی ہونا یہاںار بات نہیں ہے موالات ایک یقار بات ہے کہ بندہ یہ خواہش کرے کہ کافر مسلمانوں کا سب پالے یہ موالات ہے بندہ یہ خواہش کرے کافروں کے تہوار میں میں ان سے بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا یہ موالات ہے یہ حرام ہے اسلام میں اور قرآن پاک کی آئے کس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہے جو ایسے معاملات میں ان کا ساتھ دے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا ہندوستان کے مسلمان کو عجیب بات ہے ہم اور یہ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں میرے ہندوستان کے اندر دوست موجود ہیں فیس بک کے اوپر مسائل کے اوپر کیا ہم صفی الرحمان مبارک پوری کی عزت نہیں کرتے کیا ہم وسی اللہ عباس کی عزت نہیں کرتے وہ علماء بھی ہماری یہاں کا کار ہیں لیکن وہ اپنی قوم کی سلاح کریں ان کی نصیحت کریں کہ مسلمان جب مسلمان کسی دار میں آباد ہو آپ کی ریاست دار القفر ہے کہ نہیں اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتی ہے آپ کو پتہ ہندوستان کی ریاست کی سب سے بڑی ریاست ہے دنیا کے اندر ہے دارالکفر میں رہنے کے بعد آپ کسی دارالاسلام اسلام کے فوجی کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتے اٹھا ہی نہیں سکتے یہ بات بھی آپ یاد رکھیے سن لیجئے میں اور آپ افغانستان کے اوپر امریکہ کے حملے کے اندر اگر دل میں یہ خواہش بھی کرے نا خواہش کہ اللہ امریکہ کو کامیاب کر دے ہم بھی پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے ہم نے اصل میں تو امریکہ کے خلاف گفتگو بھی کی اس کے حملے کے بارے میں جگہ جگہ مکالمات بھی ہوئے مسلمانوں نے اپنا موقف پیش کیا لیکن کمزوری کی وجہ سے اب آپ یہ کہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ امریکہ کو افغانستان کے طالبان پہ فتح دے دے اللہ کی قسم یہ الگ بات ہے یہ موالات ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کافر مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر لیں کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ کر یہ اسلام میں سو فیصد حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دلیر آدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک رات شب خون پڑا لوگ ہٹ بڑا کے اپنے بستروں سے اٹھے بسروں سے اٹھنے کے بعد شور و ہوگا مچ گیا کیا دیکھا مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگے دیکھا آمینا کے لال گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے مدینہ کی سرحدوں سے واپس آ رہے ابھی ہم صاحبہ نکل رہے ہیں ندی ارین سے واپس آ رہے صاحبہ نے پوچھا آقا کیا ہوا کہا آرام سے سو جاؤ دشمن نے حملہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمنوں کو اکیلا بگا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ایمانی انا ریارت انم نبیب اند البل المطلب کس وقت کہا تھا پتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوازن کے تیر اندازوں نے تیروں کو زفتار سے برسایا حنائم کے میدان کے پر نبی کریم نے دیکھا میرے ساتھی دور دور دور دور دور دور, دور, دور بکھر گئے نبی کریم کے بگ صرف بارہ صحابہ رہ گئے ہاں ابو بکرو عمر تب بھی موجود تھے ابو بکر عمر تب بھی موجود تھے ان بارہ کے اندر بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس نعرے کو لگایا ابن نبی اللہ تلب الب البدل مطلب جس طرح عبد المطلب کا بیٹا اور پوپا ہونے میں کوئی شبہ نہیں اللہ کی قسم میرے نبی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں نبی اکریم نے جب اس نعرے کو بلند کیا تو تر پتر صاحب آتے سے نبی اکریم کی طرف بڑھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت اور بہادری یہ تو ایک ہر لمبا اور طویل موضوع ہے جب خند کے میدان نبی کریم صلی اللہ وسلم اس طرح کے سٹا سلار بھی نہیں تھے یہ لوگوں کو انگیز کیا جائے لوگوں کو بڑکایا جائے خود پیچھے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح آدیث موجود ہیں نبی کریم جب کسی لشکر پہ حملہ اگر ہوتے سب سے آگے ہوتے اور حملہ کر کے لوٹتے تو سب سے پیچھے ہوتے صحابہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے نبی کریم کہتے نہیں میں تمہاری حفاظت کروں گا میں پیچھے رہوں گا اور اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا جو تلوار اس قدر تیزی سے چلاتے تھے کہ ضعیف روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اتنی تیزی سے حضرت علی تلوار چلاتے تھے کہ جب تلوار چل رہی ہوتی اوپر سے پانی پھینکا جائے ان کے اوپر پانی کا قطرہ نہیں تھا گرتا اتنی تیزی سے تلوار چلاتے تھے اور کہتے تھے جب دشمن شدید حملہ کرتا تھا تو اللہ کی قسم ہم صحابی ہم سارے صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لیا کرتے تھے اور نبی کریم کے مٹان کے کے اوپر جب صحابہ نے جذبہ جہاد کے اندر شوق اور رغبت کے ساتھ یہ بات کہی نہ بایا محمدی ماں بکی نہ آبادا ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر جہاد کی بیعت کی ہے اللہ کی قسم مرتے دم تک اس پہ قائم رہیں گے تو نبی کریم نے جواب میں ان کو دعا دی اللہم لا عائشہ اللہ, عائشہ اللہ, اللہ اصل زندگی آیرت کی زندگی ہے میرے مہاجرین السار کو اس زندگی میں کامیاب کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اور یہ صحابہ کے اندر بھی کئی مرتبہ دشمن اس قدر بڑی تعداد میں ہوتا ہے دل کے اندر تھوڑا بہت خوب آ جانا ایک فطری بات ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اپنے محبوب طریقے لوگوں کو جہاد کی سپا سلاری سونپی ہے بن کو سونپی نبی اکریم کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے سب سے محبوب تھے کہ نہیں تھے جعفر بن نبی تیار کو ذمے داری جعفر تیار کو دی کہ نہیں دی محبوب نہیں تھے نبی اکریم کے قریبی نہیں تھے اور نبی اکریم بتا رہے ہیں یعنی اطلاع مل جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت یہ تھی اگر زید بن حادثہ شہید ہو جائیں تو جافر تیار علم کو اٹھائیں اگر جافر تیار شہید ہو جائے اب علم کو اٹھائے یعنی پتا تھا کہ شہید ہو جانا ہے وہی کے ذریعے اطلاع آ گئی تھی وہی کے ذریعے اطلاع آ جانے کے بعد کیا بزدلی دکھائی کہ اپنے بیٹے کو بچا دوں اپنے چچا کے بیٹے کو بچا دوں نہیں جانے لیا اور شہادت کے منتظر رہے اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد عرصہ شہید ہو گئے اب علم اتیار کے پاس آ چکا ہے شہید ہو چکے ہیں اب علم عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں آ چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا یہاں سے اس میدان میں جائیے عبداللہ ابن روحا نے جب علم کو اٹھایا تو کی تداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک لمحے کے لیے روکے تو ہی کیا کہتے ہیں یا نفس اللہ تک تموتی یا نفس اللہ تک تک تلی تبوتی ہال ہم تھی فقد ہوتی تھی انتفلی سے اللہ ماں فکد ہوتی تھی عبد اللہ کے روا کتنا عظیم جملہ آج نہیں مرے گا تو کل تو تین مرنا ہی لوگوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بستر کے اوپر مرنے سے بچ جائے ٹرک اور گاڑی کے نیچے آنے سے آ کر مرنے سے بچ جائے کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی نفس جس چیز کی تو عرصے سے خواہش کرتا تھا شہادت اس کو سامنے دیکھ کر منہ کو پھیر لے گا تو تمراہ ہو جائے گا جس چیز کی تھی نے تمنا کی تھی آج تیرے سامنے وہ شہادت بابو کھولے کھڑی ہے ان ادھر یہ اشعار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہا عبداللہ اللہ ابن روا چند لمحوں کے لیے رکا تھا لیکن اس نے وہی راستہ اختیار کیا جو پہلے اس کے دو ساتھیوں نے اختیار کیا پھر کہا اب اللہ کے شیروں اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کے پاس تلوار آ گئی ہے اور تلوار کس کے پاس آئی خالد ابن ولید کے پاس آئی انہوں نے پلٹکنا اور پلٹ کر جھپٹنا اس نیت کے ساتھ تلوار کو چلایا اور باقی لشکر کی جان محفوظ کر دی لوگوں آج ہمارے اندر جہاد جہازوں ہو چکا ہے اور پھر یہ بات بھی عجیب ہے ہمارے ملک کے اندر یہ بات بھی افسوس کی ہے کہ سیاسی اختلافات اور سیاسی رکاوتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو غدار کہہ رہا ہم میرے بھائیوں ہم ایک قوم ہیں ہمارا قومیت اسلام ہے بطن اس کی حرمت اس کی عزت اس کا دفاع اسلام میں جائز ہے لیکن یہ اسلام سے آگے کبھی نہیں ہو سکتا ہم بطنیت کی بنیاد کے پریا میں نہیں ہے ہم اسلام کی بنیاد پہ یہاں پہ اکٹھے یہ بطن رنگ و نسل یا قوم کی وجہ سے مارد وجود میں نہیں آیا اللہ کی قسم اسلام کی وجہ سے مارد وجود میں آیا اس کا دفاع کرنا آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے لیکن سیاسی اختلافات کی وجہ سے دکھ کی بات ہے نا ایک پارٹی دوسری پارٹی سیاسی اختلاف ہے غدار کہہ دیتے ہیں اختلاف ہے رائے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہاں ہمیں اختلاف ہے لیکن سیاسی اختلاف کا ہونا یا نظریاتی اختلاف کا ہونا یا انسان اپنی رائے کا اظہار کرے اس سے بندہ گدار نہیں بن جاتا اختلاف ہے جو پائلٹ پکڑا گیا اس کو اتنی جلدی رہا کر دینے کے اوپر کسی بندے کے ذہن میں اگر اختلاف رائے موجود ہو نہ اوزب کو گدار ہو جاتا ہے ملک کا یہ عجیب معاشرے کے اندر فصل ہم نے کہتے ہیں اس پائلٹ کو اس قیدی کو جنگی یا جنگی قیدی تھا ہربی کاثر تھا دارالقص سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا تھا اصل اسلون مدان بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کو پتا نا نبی کریم اور علرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کیا کہ ان کو مال لے کے ان سے معاوضہ لے کے ان سے تاوان لے کے ان سے خدمات لے کے ان کو آزاد کر دے گی علرت عمر اور باقی صاحبہ کی خواہش کیا تھی کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو تھما دیے جائیں ہر کوئی اپنا رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن کو تن سے جدا کر اور حضرت عمر جب نبی کریم اور حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہا عمر تیری رائے صحیح تھی اللہ نے آسمان سے آیتوں کو ناول کیا ہے اگر اللہ نے قیدیوں کو آزاد کرنے کا شریعت میں گنجائش نہ دی ہوتی تو امت محمد آج تم پہ عذاب شدید آ جاتا اصل اصول ہے جنگی حربی کافر فرق کر جو مسلمانوں کا ازیت نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے اگر پکڑا جائے اس کو قتل کیا جائے پہلی بات شریعت کا اصول دوسری بات اس کو رہا کیا جائے کس بنیاد کے اوپر یہ بات بھی شریع اصول ہے شریح اس کو رہا کیا جائے کسی ٹریڈ کے عوض کسی توان کے عوض کسی سروسز کے عوض کسی معاملے کے عوض بغیر کسی ٹریڈ کے بغیر کسی معاوضے کے جنگی حربی کافر قیدی کو آزاد کرنا اس نام میں جائز نہیں ہے اگر ہمارا یہ اختلاف ہے تو کیا معاض اللہ مدار ہو گئے ہمارا یہ شریک اختلاف ہے اس کی وجوہات ہیں جنگی قیدی نبی یقین صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا کرتے تھے کہ بال فرد اگر مسلمانوں کا کوئی قیدی پکڑا گیا اس کے بدلے میں آزاد کروایا جائے گا اس لیے رکھتے تھے اس کے بدلے میں اسلامی ریاست امیر ہوگی اس لیے رکھتے تھے ان کے بدلے میں اسلامی ریاست کے لوگ پڑھیں گے لکھیں گے یہ قیدی کوئی پڑھا لکھا ہوگا اسے پڑھوائیں گے یہ توان ہے یہ معاوضہ ہے آپ دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہے ہم سب مسلمانوں کے ملک کے اندر نہ ہربی کافر نہ دارالقصر کے رہنے والے پلاما اور رانی آج جیلوں میں قید ہیں کئی سال گزر چکے آپ انہیں تو آزاد نہیں کرتے ایک کافر دار الفر کا ہر جنگی اس کو ایک دن میں آزاد کیا جائے اگر اس بات پہ ہم اختلاف کریں گے تو کیا ہم نے مواد اللہ ملک کو بدل سے گداری کی ہے ہم تو پورے آج پاکستان کے اندر اللہ کی قسم اس بات کو ممبر اور محراب سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لئے تیار ہیں دینی طلبا کو نوٹس نوٹیفکیشن اداروں نے ان عما جاری کی ہے جنگ کی صورت کے اندر دینی طلبا کیا کریں گے نرسنگ کی ڈیوٹیز تھا انجام دیں گے مدارس میں کیمپ لگے ہوئے ہیں ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ مرہم پٹی کیسے کرنی ہے خون کے انجیکشن خون کی ڈرپیں یہ کیسے لگانی ہے اس کی ٹریننگ اور تربیت کی جا رہی ہے اور میں یہ بات آپ کو وسعد سے کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم جس وقت پاکستان کے حکمران اور سفا سلار جنگ کا اعلان کریں گے اور جہاد کا یہ اعلان کریں گے میں گارنٹی دیتا ہوں پاکستان کے کسی فوجی کو لڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آنی سولہ لاکھ سے زائد مجاہدین اس وقت میں موجود ہے اور اگر جہاد کا اعلان ہو گیا آپ خود بتلائیے آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس کے گرد و نما کے اندر اس ٹائم پچاس لاکھ سے زیادہ مجاہد برسرے پیکار ہیں صرف ایک اعلان کی دیر ہے اور پھر زلبا ہند جس کیا فلائل ہیں جس کے مناقب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات یزبۂ ہند کے علاوہ آپ, صرف آپ کو بتلاتا ہوں صحابہ اجماع ہے صحابہ کا صحابہ کسی نے کی کو کسی نے کی کو کسی بھی ذکر کو فی سبیل اللہ کو روزے کو صدقے کو زکات کو تاجد کو کسی بھی نیکی کو شرح پر پیرا دینے سے افضل نہیں تھے سمجھتے جو آنکھ سرحد پر پیرا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے ایک رات میں اور آپ صرف پاکستان کی سرحد پہ کڑے ہو جائیں اور حفاظت کریں اس نیت سے دشمن کی حرکات اور سکن آپ نوٹ کر کے اپنے فوجیوں کو اطلاع دیں گے اللہ کی قسم اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے وہ آنسو جو زمین پہ گر جائے جب تک اونٹ سوئی کے نا سے نہ گزرے اور وہ خون کا کترا جو زمین پہ گر جائے اللہ کے راستے میں یہ جو کترے جن نے گرا دیے آنسو اللہ کے خوف سے گرا دیا زمین پہ جدب ہو گیا خون کا کچرا اللہ کے راستے میں گرا دیا زمین پہ جدب ہو گیا جب تک اونٹ سوئی کے نا سے گزر نہ جائے یہ بندہ اس وقت تک آگ میں نہیں جا سکتا موزا نے نگرانی قدر ایک سوال جو بڑا کثرت سے اور تواتر سے لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بھی سن لیجیے غذبہ ہند کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ شکال موجود ہے کیا یہ ہو چکا ہے یہ ہونا ہے اور غذبہ ہند کہتے کس کو یہ بات بڑی عام فہم ہے یہ ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برا شرک کس کا لگتا تھا مکہ کے مشرقین کا بت پرستوں کا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملتی جلتی قوم کے بارے میں فضائل کی یا حدیث بیان کی کہ شرک کے اس گڑھ کو مسلمانوں تم نے اربی سے اکھاڑنا اس بات کے اندر ایک بات موجود ہے کہ یہ ایک جنگ کے بارے میں بات نہیں ہے پہلی بات ہر وہ گزوا ہر وہ جنگ جو ہندو مت کے ہندو مذہب کے ماننے والے کے خلاف لڑی جائے گی وہ گزوا ہند ہوگا اس میں بڑی عام فہم بات ہے یعنی جو ایسی ریاست کے خلاف لڑی جائے جس ریاست کا مذہب ہندو مت کو اس مذہب کو اکھاڑنے کے لیے جڑ سے اس ریاست کو شکست دینے کے لیے ہر جنگ محمد ابن قاسم سے لے کر غزل عبدالی غوری تک جو بھی جنگیں ہوئی یہ ساری غذبائی ہند ہے اور آج بھی اگر ان ریاستوں کے خلاف جنگ ہوگی یہ غذبائی ہند ہوگی میں آخر میں ایک مرتبہ پھر حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جلد بازی میں حالت جنگ میں اجرت پسندی میں ان قیدیوں کو رہا نہ کرو جو جنگی قیدی ہیں اپنے ان قیدیوں کا سوچو جو جیل کے اندر چالیس چالیس سال گزار چکے اور جن کے بارے میں فیض نے کہا تھا اور اگر میں نصری الفاظ میں کہوں تو یہ ہے کہ جب روز میں زندہ بجا تو دل نے یہ جانا ہے اپنے وطن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے وطن کی مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی ان قیدیوں کا تمہیں خیال نہیں آیا کہ جن کے بارے میں شاید یہ کہہ رہے کہ جب جل اٹھے سلاسن یعنی جب سلاسن چبک اٹھے تو میں نے جانا میرے وطن کے چہرے پہ سہر میں یعنی اس کے رخسار کے اوپر سہر روشن ہو گئی ہوگی ایسے قیدیوں کا بھی خیال رکھو وطن عزیز کے آج بھی کئی قیدی ہندوستان کی جیلوں میں موجود ہیں کرنل حبیب موجود ہے اور دیگر افسران موجود ہیں ان کے وقت ٹریڈ کرو میں کوئی اطلاع نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے اس جنگ کے اندر کسی بھی سیاسی اختلاف کو موان دیتے اس وقت آپ ہمارے حکمران ہیں سپا سلار ہیں اگر آپ نے ایک آواز بلند کی اللہ کی قسم پاکستان کے تمام مذہب پان طبقہ آپ کے شانہ بشانہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے سبحان عربی کا ربل عزتی اما یسیف المرسل